السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تلا فتی صاحب ایک مہینہ اور بائیس دن آپ نے یتیم کر دیا تھا اب آپ سے بڑی شکایتیں بڑے شکوائے لگے اپنی مجبوری کی بچے ہیں اللہ تعالی آپ کو سوائے کھیتے گیا واپس آ گئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ بہت دیر تک آپ کو جانے کا موقع نہ ملے ہم سماجی ایک حدیث کے بارے میں سلاح ہے ذرا اس کی بات سمجھ آئے سے یہ نہیں ہے عرصو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام اور حلال کے مابین دھب بجا کر اعلان کیا جائے یعنی جب آپ حرام سے جب شادی کی طرف جاتے ہیں تو اس کا دھب بجا کے اعلان کیا جائے کہ ہم شادی کر رہے ہیں کیا ہے؟ صحیح ہے غلط ہے دوسری بات آپ سے معلوم کرنی ہے کہ آج کل سید فرقان قادری جو آپ نے بھی ان کی ناطے سنی ہیں بہت قریب ہم نے بھی سنی ہیں لوگوں نے ایک بڑا باویلا مچا دیا ہے یہاں پر کہ حرام ہے ناجائز ہے اس طرح کا اس طرح کا ذکر جو نعتوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ ڈسکے بور کی آواز آ رہی ہے اس طرح ناجائز ہے بڑا, بڑا پتہ نہیں لوگوں نے بڑا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے جو بھی بجاتا تھا اس کو ڈیڈ ڈوٹ دے دیتے ہیں اپنے روموں میں بنا کر دیتے ہیں کراچی بھی اور محطر، محطر، محطر، محطر، پتہ نہیں کیوں ان کی کیا وجہ ہے اس کی آپ تفریح کر فرما دیجیے آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے اور کس طرح اگر یہ ناجائز ہے تو کس طرح ناجائز ہے کے ساتھ جائیں گے جاک اللہ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیق بھائی اللہ آپ سب دوستوں کی یہ مہربانیاں یہ محبتیں آقا کریم فلسون کی محبت سے رب قائم و دائم رکھے میں نے دیکھے آپ دوستوں کی محبت کی خاطر کموں و بیچ ساڑھے اکتیس ہزار روپیہ لگا کر کمپیوٹر خریدتا لیکن میری بات کس کہ وہاں مجھے کمپیوٹر میں کام نہیں دیا اور میں آپ دوستوں اس لیے مجبوری ہو گئی تھی دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اتنے دن آپ دوستوں جدا رہا جائے لیکن بہرحال اللہ نے محروب کشد کے, کے دوبارہ ہمیں مل بیٹھنے کا حکم یعنی اجازت عطا فرمائی اس کا شکر ہے تو اس نے عطا فرمائی مسئلہ یہ ہے علر نکاح وج الو حاصل مساجدے نکاح کا اعلان کرو اور انہیں مسجدوں میں کرو تو اعلان نکاح سے مراد علماء نے یہی لیا کہ لوگوں کے درمیان اور گواہوں کی موجودگی میں قرآن پاک میں بھی آیا کہ دو عادل گواہ جو ہیں وہ نکاح میں موجود ہونے چاہیے اور جہاں تک دس کا تعلق ہے تو دس بھی نکاح میں اس طریقے سے جواب کی حد تک ہے کہ اس کو اس طریقے سے بجایا جائے تو اس میں گئے اور ترنم اور مضامیر نہ پیدا ہو سکے جیسے آج کا لوگ بجاتے ہیں کوڑا ڈھول کی اور مقابیر میں شامل ہو جاتی ہے آج کی دف اس دف میں فرق تھا لہذا آج دف بجانا جس طریقے سے آج بجاتے ہیں یا نعتوں کے ساتھ یا ویسے ہی یہ ناجائز ہے اگرچہ ابھیشی میں جیسا آپ نے کہا خگول پان کی امدلی وغیرہ میں ہیں بد ربو علئی ہے دف کہ اس پر دف بجاؤ لیکن وہی دف جو ہے وہ بغیر اتار چڑھاؤ کے اور بغیر مضابیر پیدا کرنے کے اور جہاں تک آپ کے دوسرے مسئلے کا تعلق ہے تو بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم آپس میں اختلاف بڑی جلدی کرتے ہیں اور اس میں تشدد بھی کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہمارے روم میں کئی مرتبہ وہ ناد چلی اور میں نے خود سنی اگر مجھے کچھ اختلاف ہوتا جا کے میں نے دف یہاں بلا منع کر دی تھی نہ تو اس کو بھی منع کر دیتا اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو کم از کم اس سے اختلاف نہیں تھا جب کراچی جانا ہوا تو ان دو دوستوں نے مجھے اس سلسلے میں کہا بھی لیکن میں نے ان کو یہ کہا کہ بھائی علماء سے استفتاء کریں جو علماء کہیں گے میں تو علماء کا خادم ہوں اسی پر عمل کروں گا جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے میں اس کو جائے سمجھتا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سننے والا کیا سن رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے سننے والے کو وہ ڈھول کی آواز لگتی ہے یا کسی اور کی آواز لگتی ہے تو وہ سننے والے کا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ کہنے والا کیا ڈھول بھی جا رہا ہے یا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اگر تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو پھر اس پر پھر بھی میں ابھی بھی اس مسئلے میں یہی ارج کروں گا کہ مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ دونوں طرف سے علماء کے خطرے انہوں نے لیے ہیں میں دونوں حضرات کی خدمت میں گزارش ہی کروں گا کہ یہاں تو دونوں حضرات مجھے فصل دکھا اور میں دیکھوں گا کہ میرے نزدیک میں پچھون کے اتنا بڑا عالم نہیں ہوں علماء کے دلائل کیا ہیں اور کیا علماء اور اگر علماء کی اخریت اس کو نجائز کہتی ہے تو ٹھیک ہے میں تو علماء کے پیچھے اور اگر وہ لمحات کو جائز کہتے ہیں تو میں نے پہلے کہا کہ جہاں تک میری ذات کا مسئلہ نہیں میں بھی اس کو جائز کرنا چاہتا لیکن بد قسمتی سے اب ایک اختلاف پیدا ہو گیا تو آپ ہرا لیے وہ سے رابطہ کرنا چاہیے اور جب دونوں کی میں قطر دیکھ لوں گا تو پھر رفیق بھائی نظر تفصیل کے ساتھ اپنا جو معافی ضمیر اور وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ ہر گا حال یہی ہے کہ قبل ثانی کی جائے علماء کے جو فصلے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے اور اگر علماء نجائز کہتے ہیں تو ہم بھی ناجائز کہہ دیں اور اگر علماء نجائز کہتے ہیں تو سبحان اللہ ہم بھی جائز کہیں گے چونکہ ہم تو کوئی اتنے بڑے عالم ہے نہیں ہے علماء کے خادم ہیں جو علماء کہیں گے جو ہمیں راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ ہم علماء اہل سنت کے قدموں پر چلیں گے